تو ایک جو ہے سوال ہے پی ایم پر ایک سوال آیا ہے جناب علی جن خواتین کے ہاں اولاد نہ ہو تو جیسا کہ آج کل یہ تسٹیو بیبی کا جو علاج ہے کیا شرعن یہ جائز ہے یا نہیں ہے اس بارے میں بتا دیں تو بڑی نوازش ہوگی جزاک اللہ خیر اس میں تو علماء کا کافی اختلاف ہے کچھ علماء نے تو اس لیے آسے کہ اگر اسی کے میاں بیوی جو ہیں انہیں کا آپس میں سے کچھ تبادلہ کیا جائے تو کچھ علماء اس کے جواب کے قائل ہیں اور کسی اور کا ہو تو پھر تو دوبارہ کوئی بھی اس کے جواب کا قائل نہیں ہے تو جو اسی یعنی جس عورت کے ساتھ یہ ٹیسٹ کا معاملہ کیا جا رہا ہے اسی خامن کا وہ ہو مسئلہ تو کچھ علماء جواب کے قائل ہیں اور کچھ پھر بھی اس سے پرہیز ہی بتاتے ہیں لیکن بہرحال اگر وہ اسی کے خامن کا ہی ہے تو اس میں جواب